الحمد الله نحمد وونستع وستق وغود الله من سرورنفسنا ومن سات نا من يده الله فلا مضله ومن يبل الفلاادله اشد والله إله إ الله وح لا شيقلا شد أن محمد عبد ورسله أيها الذي نعمل تقل اللهحق قات مسلمون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 وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وقال في موضع آخر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم معزز حاضرين سامعین عین کرام اللہ رب العالمین نے دن اور رات کے آنے جانے میں ہمارے لیے بڑی عبرتیں اور نصیحتیں رکھی ہیں دن آتا ہے رات جاتی ہے رات آتی ہے دن جاتا ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بڑی عبرتیں اور نصیحتیں رکھی ہیں وہ شخص کے لیے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا سہایتا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ولطی جا رخل فت المن اراد کرا اور ارادہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے اور جانے والا بنایا اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہے رمضان کا مہینہ گزر گیا اس رمضان میں ہمارے لیے بڑی عبرتیں نصیحتیں ہیں اور اس میں ہمارے لیے بہت سارے دروس ہیں زمانہ دن اور رات کا نام ہے اور دن اور رات کو اللہ ہر بامن الٹتا اور پلٹتا ہے وہی رات لاتا ہے وہی دن لے کر کے آتا ہے اس لیے زمانے کو برا کہنے سے زمانے کو گالی دینے سے شریعت کے اندر منع کیا گیا کیونکہ اللہ رب العالمین ہی راتوں اور دنوں کو لانے والا اور لے جانے والا اس میں ہمارے لیے بڑی نصیحتیں ہیں ایک رات گزرتی ہے ایک دن گزرتا ہے ہماری زندگی کا ایک دن گزر جاتا ہے ہماری عمر کی ایک رات ختم ہو جاتی ہے اور انسان موت کے قریب ہوتا جاتا ہے یہ نصیحت ہمارے لیے اور آپ کے لیے ایک مہینہ پہلے رمضان کی شروعات ہوئی اور آج رمضان ختم ہو گیا عید کی نمازیں ہم نے پڑھ لیں، اب شوال کے مہینے میں داخل ہو گئے یہ اللہ ہر غلامین راتوں اور دنوں کو لاتا اور لے جاتا ہے جس میں ہمارے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے کہ انسان اپنی منزل کے قریب ہوتا جاتا ہے انسان کی عمر کا ایک حصہ ختم ہو جاتا ہے جب کوئی مہینہ یا کوئی دن یا کوئی رات گزرتی ہے اس رمضان کے مہینے میں جنہوں نے روزہ رکھا اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہوئے اسی سے جو ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العامین کی طرف سے بہت سارے انعامات ہیں سب سے پہلا انعام تو اللہ نے یہ رکھا ہے کہ اللہ رب العمین اس کے سابقہ چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اسی سے جو شباب کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن اور روزے کو سفارش کرنے والا بنایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے قیامت کے دن یہ قرآن بھی سفارش کرے گا یہ روزہ بھی سفارش کرے گا کن لوگوں کے لیے جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے ایسے لوگوں کے لیے رمضان کا روزہ یا روزے قیامت کے دن سفارش کریں گے اور میرے بھائیوں رمضان کا مہینہ تو گزر گیا ہے لیکن روزے ابھی بھی باقی ہیں اور روزوں کا دروازہ اللہ نے نہیں بند کیا اگرچہ فرد روزوں کے دروازے بند ہو گئے ہیں فرد روزے رمضان کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں لیکن مشہور روزوں کا دروازہ اللہ رب العالمین نے آج بھی کھول رکھا ہے اور ہمیشہ کھلا رہے گا رمضان کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے شوال کے مہینے میں جو شوال کے شیر روزے رکھتا ہے گویا کہ اسے رمضان پورے سال کا روزہ رکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے منصامہ رمضان من منصامہ رمضان ثم اطبا بے من شوال فق ان نہ شامت دہر اوکما خالیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس کے بعد شوال کے شے روزے رکھے تو گویا کہ اس نے پورے سال کا روزہ رکھا کتنی بڑی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت ہے اور اللہ کی طرف سے اعزاز ہے کہ جو انسان رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ شوال کے شے روزوں کو رکھتا ہے اللہ ہر بران اس کو گویا کی پورے سال کے روزے رکھنے کا اجر اور ثواب دیتا ہے یہ شوال کے روزے چاہے شروع میں رکھیں چاہے درمیان میں رکھیں چاہے آخر میں رکھیں چاہے لگاتار رکھیں چاہے متفرت رکھیں چھوڑ چھوڑ کر رکھیں پیر جمرات کو رکھ لیں جیسی آپ کی مرضی شوال کے مہینے میں چھ روزے ہونے چاہیے تو میرے بھائیوں مصنوع روزوں کا دروازہ آج بھی اللہ العالمین نے ہمارے لیے کھول رکھا ہے ہر مہینے پیر اور جمعرات کا روزہ ہوتا ہے محرم کے دو دن کے نو دس کے روزے ہوتے ہیں عرفہ کا روزہ ہوتا ہے شعاع شعبان کے روزے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے روزوں کے دروازوں کو اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے کھول رکھا ہے تو یہ روزے قیامت کی ہمارے لیے سفارش کریں گے اسی طریقے سے روزے داروں کے لیے جنت کے اندر ایک خصوصی دروازہ بنایا گیا ہے جس کا نام باب الریان ہے الریان اس کا نام رکھا گیا ہے اس روزے اس دروازے سے وہی لوگ داخل ہوں گے جو روزے رکھتے ہیں خاص طور سے رمضان کا روزہ ایسے ہی لوگوں کو اس دروازے سے جنت میں داخلے کے لیے انٹری ملے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی اجازت ملے گی تو یہ جنہوں رمضان کے روزے رکھے ان کے لیے اللہ رب بلامین کی طرف سے بہت زیادہ ادر اور ثباب ہے رمضان کے مہینہ ہمیں صبر سکھاتا ہے اور صبر کا عجر اللہ رب بلامین کے یہاں بے انتہا ہے ان نمای وفد عجرہوں اجروں بغیر حساب جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہاں ان کے لیے بے حساب اجر ہے اس عدر کی کوئی انتہا نہیں ہے یہ رمضان کا مہینہ تو میرے بھائیوں گزر گیا لیکن رمضان کا بنانے والا ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا جس نے رمضان کی عبادت کی تھی وہ جان لے کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا جس نے رمضان کے لیے عبادت کی وہ سمجھ لے کہ رمضان کا مہینہ چلا گیا لیکن جو رمضان کا بنانے والا ہے اللہ رب العالمین وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات کرنی ہے اللہ رب العالمین محکم دیوا اب الربک حتیات جب تک آپین نہ آ جائے یعنی جب تک انسان کو موت نہ آ جائے اس وقت تک اللہ رب العالمین کی عبادت کرے عبادت چند دنوں کا نام نہیں ہے یا چند مہینوں کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا لہذا جو عبادتیں آپ رمضان کے مہینے میں کیے ہیں وہ ساری عبادتیں ہمارے لیے بعد میں بھی مسنون ہیں کچھ عبادتیں تو ایسی ہیں جس کا رمضان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ ہمیشہ اللہ رب العالمی فرض کیا ہے اور وہ کیا ہے وہ ہے نماز پڑھنا یہ ہمیشہ ہم اللہ رب العالمی نے ہمارے پر فرض کیا ہے اس کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی رمضان کے اندر انسان نماز پڑھتا ہے اور رمضان کا مہینہ گزر گیا اور نماز پڑھنا بھی اس نے چھوڑ دیا ہنستے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا ہی عظیم خطبہ دیا تھا جب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا شاندار خطبہ دیا تھا اور لوگوں کو سمجھایا تھا اور اس میں انہوں نے بات کہی تھی منقانہ یا ابد المحمدن فعین محمد قدمات وہ منقانۂ عبداللہ فعین اللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی آپ کی وفات ہو گئی ہے آپ کو موت لاحق ہو گئی ہے کیونکہ موت سب کے ساتھ ہے کسی کے لی اللہ ہر غلامی نے بھی نہیں رکھی ہے سب کو ایک دن بننا ہے ان نکمیتن و ان <مَيَّتُون> اللہ رب الام نب نبی کے بارے میں فرمایا کہ جب آپ کی وفات ہو جائے گی تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے ان نکمیتون آپ کو بھی موت لائق ہونے والی ہے اور لوگوں کو بھی موت لاحق ہونے والی کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے عما اللہ لب شریم قبل کل خلد ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے کسی انسان کے لیے ہمیشہ کی نہیں رکھی ہے کہ آپ کی جب وفات ہو جائے گی لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے نہیں کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے سب کو موت لاحق ہوگی دنیا شروع ہوئی آدم علیہ السلام سے سب سے پہلے نبی تھے آدم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ایک لاکھ چوبیس ہزار دنیا کے اندر امبیا رسول آئے سب کو موت لاحق ہوئی سب دنیا سے چلے گئے کلو من علیہ فان جو بھی زمین پر ہیں سب فنا ہو جائیں گے سب کی موت سب کو موت آئے گی چاہے انسان کتنا ہی محفوظ اور مضبوط دلوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو اسے موت ضرور ہوگی تو ہمارے نبی کی وفات ہو گئی ایک ایمان کا اور عقیدے کی بات ہے یہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے کہ ہمارے نبی کی وفات ہی نہیں ہوئی ہمارے نبی کی وفات نہیں ہوئی یہ غلط ہے میرے بھائیو یہ عقیدے توحید کے خلاف اللہ پر ایمان کے خلاف اللہ تعالیٰ کے نظام اور حکمت کے خلاف ہے قرآن کے خلاف عقیدہ یہ سب کے لیے اللہ رب العالمین نے موت رکھی کوئی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا عمر سال ہوئی سب کو معلوم ہے مدینہ کے اندر آپ کی وفات ہوئی اور آپ کو دفن کیا گیا آپ پر جنازے کی نماز پڑھی گئی جنازے کی نماز قسمت پڑھی جاتی ہے جس کی وفات ہوتی ہے صابق رام نے آپ کی جنازے کی نماز پڑھی اور اس طریقے سے عورتوں نے بچوں نے سب نے جنازے کی نماز پڑھی آپ کو قبر کے اندر دفن کیا گیا آپ کو غسل دیا گیا آپ کو کفن پہنایا گیا یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے وہ سب کے ساتھ ہوتا ہے جس کی وفات ہو جاتی ہے تو وفات ہمارے نبی کو بھی ہوئی حضط عاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فخر کیا کرتی تھی مجھے فقره کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات میری گود کے اندر ہوئی آپ کی قبر موجود ہے باقاعدہ حضرت عاشر رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کے اندر وہاں آپ کو تفن کیا گیا تو اس حقیقت سے موت برحق ہے موت یقینی ہے موت سب کو آئے گی موت سے کسی کو مفر نہیں ہے ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے لہذا موت سب کو حاصل لاحق ہوگی انبیاء کرام کو بھی موت لاحق ہوئی ائمہ کرام دنیا کے بزرگاں جو اچھے اور نیک لوگ آئے برے آئے اچھے آئے جو بھی آئے. ایک اور بد ایسی چیز ہے کہ سب کو لاحق ہوئی تھی لہذا موت ایک برحک ہے اور سب کو موت لاحق ہونے والی تو جب حضرت نبی اکرم جنابی عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فات ہوئی تو صدیق رضی اللہ تعالی نے خطبہ دیا تھا اور قرآن کریم کے آئے کریمہ کی تلاوت فرمائی اما محمد اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ, اللہ کے ایک رسول قد خلط من قبل الرسول اس رسول ان رسوں کی طریقے سے جو ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں افعیماتا او قطلا ان قلب تم القابلم اگر آپ کی موت ہو جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے تو کیا تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے امین کلیب اللہ قبئی فلاں ادور اللہ اور جو اپنے عاقب جو اپنی ایڑی کے بل لوٹ جائے گا وہ اللہ رب العامین کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا وہ خود اپنی ذات کو نقصان پہنچائے گا اگر کوئی دین چھوڑ دے دین سے مرتد ہو جائے اللہ پر ایمان چھوڑ دے اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ خود اپنی ذات کو نقصان پہنچائے گا کیوں اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہماری ایمان کا ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے اللہ رب العالمین کی بے شمار مخلوق ہیں جو اللہ رب العالمین کے بات کرنے والی ہیں اللہ پر ایمان لانے والی ہیں اگر ہم اللہ کے انکار کر دیں اللہ کی عبادت چھوڑ دیں تو ہم اپنا نقصان کریں گے اللہ حرب کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر اللہ کی بات کریں گے اللہ کی رحمت شامل ہوگی اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخلہ رسیف کرے گا لیکن اگر انسان اللہ پر ایمان چھوڑ دے اللہ کی بات چھوڑ دے تو اللہ رب العالمین کو کوئی انسان نقصان نہیں پہنچا سکتا وہی بات آج ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی رمضان کی بات کرتا تھا رمضان گزر گیا لیکن رمضان کا بنانے والا اللہ رب العالمین کا سب کا خالف و مالک ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا یہ رمضان کم نہ میرے بھائیوں ہمیں بہت ساری چیزوں کا درس دیتا ہے رمضان ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے جو کچھ سیکھا اگر اس پر عمل کر لے جائیں ہم ہمارے لیے اس کے اندر کامیابی اور نجات ہو جائے گی سب سے پہلی چیز ہم نے سیکھی اللہ ابامل کا تقوی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمایا کچھ بلکم و شیام کما کچھ بالدین قبل کمل لعلکم تک اے ایمان والوں تم پر روز فرض کر دیے گئے ہیں جیسے سابقہ متوں پر روز فرض دیے کر دیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تخوہ پیدا اللہ تعالی خوف پیدا ہر چیز میں تخوا میرے بھائی انسان لوگوں کے ساتھ تو بھی اللہ تعالی کا تقوا اپنے بچوں کے ساتھ ہے گھر میں ہے محفل میں ہے کام کرتا ہے نوکری کرتا ہے اور اس طریقے سے کوئی بھی کام کرتا دنیا کے اندر جہاں بھی ہو ہمیشہ اللہ ابراہین کا اس کے دل کے اندر تقوا ہونا چاہیے تجارت کے اندر تقوا اور اس طریقے سے عبادات کے اندر تقوا ان بات کے اندر تقوا انسان کے اندر ہے تو اللہ ابراہین کے بعد اس طریقے سے کرتا ہے جس طریقے سے بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے. انسان کو اللہ حرامین تمام انسانیت کو ہر شخص کو اللہ ہر برن حرمت کو تقوا کی وصیت کی تھی اللہ برن کے ارشاد ہے وولق وسع الکتاب میم قبل کو معیا کو منی تک ہم نے آپ سے پہلے جنہیں کتاب دی تھی ان کو بھی اور جو سب گزر چکے ہیں سب کو وصیت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا تخوا اختیار کرو اللہ تعالیٰ سے جڑو اللہ کا خواب اختیار کرو کہ بات کرو جیسا بات کرنے کا حق ہے تجارت کے اندر ایمانت ہونی چاہیے عمل کے اندر ایمانت ہونی چاہیے یا اس طریقے سے اور انسان بچوں کے ساتھ رہتا مال کماتا ہے انسان صبر کرتا ہے جو کچھ بھی کرتا ہے اس کی زندگی کے اندر اگر تقویٰ ہے تو انسان کامیاب ہوتا ہے ورنہ انسان کامیاب نہیں ہوگا تقویٰ میرے بھائی کیا ہے انسان اللہ رب العامین سے ڈر کر کے اللہ کے اعتاد کر کے اس کی بندگی کر کے انسان اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لے اللہ کی ناراضگی سے بچا لے اسی کے نام تقویٰ ہے اللہ کی توحید پر ایمان رکھ کر کے اللہ پر ایمان لا کر کے انسان اپنے آپ کو شرک سے بچا لے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں شرک سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے رمضان میں ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا رب العالمین نے فرض کیا تھا کہ کھانا نہیں کھانا ہے دوری اختیار کرنا ہے اسی رب نے ہمیں اور چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے اور سب سے بڑی چیز جس اللہ نے ہمیں دور رہنے کا حکم دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے شرک ایسا گناہ ہے کہ انسان کے سارے امال کو اللہ ربامن تباہ پر بات کر دیتا اگر آپ دن میں روزے رکھتے ہوئے کھانا کھا لیتے پانی پی لیتے تو آپ کو اس کے بدلے ایک دن روزہ رکھنا پڑتا لیکن اگر انسان نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے تو رمضان کا مہینہ ہمیں شرک سے دور رہنے کی تعلیم دیتا ہے کہ انسان شرک سے دوری اختیار کرے خالص اللہ پر ایمان ہو اللہ کی ادانیت پر اس کا ایمان ہو اگر وہ شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دے گا ہم نے کیوں رمضان میں دن میں کھانا نہیں کھایا پانی کیوں نہیں پیا صبح شادی سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کھانے پینے سے دوری اختیار کرنا کہ اللہ نے صرف اسی چیز دوری اختیار کرنے کا حکم کیا نہیں اور بھی چیزوں سے دوری اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور جن میں اس سب سے بڑی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو پکارنا ہے میرے بھائی بہت اہم چیز ہے یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد کے ساتھ ساتھ جب تک انسان اپنے آپ کو شرک سے محفوظ نہیں رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی کسی بھی بات کو قبول نہیں کرے گا تمام باتیں رائے ہو جائیں گی تمام باتیں برباد ہو جائیں گی اگر انسان نے اللہ تعالی کے ساتھ شرک کیا تو ایک اہم در سمے رمضان کے مہینے سے بھی ملتا ہے ہم نے یہ سیکھا ہے ہمیں اس کی حفاظت کرنا ہے اس کی پابندی کرنا ہے اس پر مداوت برتنا ہے ورنہ ہمارے روزے کا اور ہماری نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا رمضان کا ہر ہاں مہینہ ہمیں زبان کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے یہ بھی ہمیں رمضان سے سیکھا ہے اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر رمضان میں کوئی آدمی روزہ رکھتے ہوئے جھوٹی بات کو نہ چھوڑے جہالت کا نہ چھوڑے تو اللہ ربان کوئی ضرورت نہیں کو کھانے پینے کو چھوڑ دے کھانا پینا ہمارے لیے حلال تھا وقتی طور پر نے حرام کیا اس کو اللہ تعالیٰ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا ہمیشہ کے لیے آرام ہے اور گالی دینا ہمیشہ کے لیے آرام ہے لہذا انسان اپنی زبان کی حفاظت کرتا رمضان کے مہینے میں رمضان کا مہینہ ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے اس لیے ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے اور زبان کی حفاظت میرے بھائی بہت اہم چیز ہے اور زبان کے حفاظت تمام چیزوں سے انسان زبان سے شرکیہ بات نہ کرے انسان زبان سے کفر کی بات نہ کرے انسان زبان سے کسی کو گالی نہ دے گیبت نہ کرے جھوٹ نہ بولے کسی پر الزام تراشی نہ کرے تمام چیزیں سے انسان کو اپنی زبان کے احاط کرنا ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ سے پوچھا گیا سب زیادہ جہنم مل جانے والی کون سی چیزیں ہیں آپ نے کہا دو چیزیں یا آپ نے کہا دو چیزوں کی انسان اگر مجھ سے ضمانت دے دے میں اس کے لیے جنت کی وارنٹی لیتا ہوں پھر ایک آپ نے کہا فرمایا ایک وہ چیز جو انسان کے دو جبڑوں کے درمیان زبان ہے اور ایک وہ چیز جو انسان کے دو پاؤں کے درمیان میں شرم گاہ ان دونوں کی ضماعت لے لے میں اس کے لیے جم, جنا جنت کی حفاظت اور گارنٹی لیتا ہوں اسے زبان کی حفاظت بہت اہم چیز ہے کہ انسان اپنی زبان کی حفاظ کرے زبان انسان اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کے لیے امر بال معروف کے لیے نیند منکر کے لیے اچھی چیزوں کے لیے بھلی بات کا حکم دینے کے لیے استعمال کرے ذکر و از کے لیے صبح و شام کی دعاؤں کے لیے انسان اپنی زبان کو استعمال کرے کہ رمضان کا مہینہ ہمیں اس تعلیم دیتا ہے رمضان کا ہمیں اخلاق سکھاتا کہ انسان اچھے اخلاق کو اپنائے اس لیے ہمارے بھی نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی روزے دار ہے اور کوئی اسے گالی دیتا ہے اسے لڑائی کرتا ہے تو یہ کہہ کی مورد دار کسی سے لڑائی جھگڑا کرے اچھے اخلاق سے پیش آئے اس نے اخلاق بھی بہت اہم اور ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کے لیے آپ نے جنت کے سب سے اوپر محل کے اندر ضمانت لی ہے اور گارنٹی لی ہے اس شخص کے لیے اس کے اخلاق اچھے ہوں گے تو رمضان کا مہینہ میرے بھائی ہمیں اخلاق کی تعلیم دیتا کہ ہم سب کے ساتھ اس اخلاق سے پیش آئیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں اور کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں کسی کے ساتھ برا معاملہ نہ کریں بلکہ سب کے ساتھ حسن اخلاق سے انسان پیش آئے اور حسن اخلاق میرے بھائی ہمارے نبی کی بےشت کی جہاں بہت سارے مقاصد تھے انہیں میں سے ایک مقصد آپ کا یہ بھی تھا حسن اخلاق کی تکمیل کرنا اللہ کے سر و حد بے اتمکاری من اخلاق میری بے اس لیے بھی ہوئی ہے مجھے اس لیے بھی نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے کہ میں مکاری اخلاق کی تکمیل کروں اچھے اخلاق کی طرف لوگوں کو دعوت دوں جہاں آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی ہے شرک سے بچنے کی دعوت دی ہے اور امال صالح کی دعوت دی ہے شریت اللہ کی دعوت دی ہے وہیں آپ نے حسن اخلاق کی بھی لوگوں کو دعوت دی ہے تو حسن اخلاق بھی ہمارے دین کا ایک نمایاں باب ہے ایک بہت اہم چیپٹر ہے دین الاسلام کا لہذا لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش میرے بھائیو رمضان کا مہینہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ انسان لوگوں کے ساتھ اس اخلاق سے پیش آئے رمضان صبر کی تعلیم دیتا ہے انسان کھانے پینے دوری اختیار کرتا صبر کرتا ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ رب العامن نے بے حساب اجر رکھا ہے ان نمای وف صابر ہوں بغیر حساب یہ سارے دروس ہیں جو رمضان کے مہینے سے ہمیں ملتے ہیں رمضان کا مہینہ ہمیں غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی تعلیم دیتا ہے فقرا کے ساتھ ہمدردی اور مواصلات کی تعلیم دیتا ہے اسی رمضان کے مہینے میں میرے بھائیوں ہم نے صدقات و خیرات کیے لوگوں نے زکوٰۃ نکالی اور اس کے سے زکات ادا کیا اور خیر کے کام کیے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے یہ اور ہمیں ہمدردی سکھاتا ہے اسی رمضان کو شہر المواساد بھی کہا جاتا ہے ہمدردی کا مہینہ ہے آپ کے ہمارے مال میں اور لوگوں کا حق ہے ان کا حق ادا کرنا یہ بھی ہمارے لیے ذمہ داری بنتی ہے ہمارے اوپر کہ ہم لوگوں کا حق ادا کریں رمضان کا مہینہ ہمیں سنتوں کی تعلیم کی تعلیم دیتا ہے سنتوں کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے ہمیں رمضان میں سہری کیا شعری کرنا فرد اور واجب نہیں تھا شعری اس لیے کیا کہ نبی کی سنت ہے نبی کا حکم ہے ہم نے رمضان کے مہینے میں افطاری کیا خجور سے کیا کیونکہ خجور میں سے افطاری کرنا سنت ہے ہمیں رمضان کے مہینے میں تراوی پڑھی تراوی پڑھنا قیام لیل پڑھنا سنت ہے یہ فرد اور واجب نہیں ہے ہم نے اس کا اہتمام کیا میرے بھائیوں یہی صرف سنتیں نہیں ہیں اور بھی بہت ساری سنتیں ہیں ان سنتوں کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اللہ کے رسول کی سنت یہ سفیر نوع ہے جو اس پر سوار ہو گیا اسے کامیابی مل جائے گی اور جس نے چھوڑ دیا اس کشتی کو وہ ڈوب جائے گا میرے بھائی جہنم کے اندر ڈوب جائے گا اور اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو جہنم کا حردار بنا لے گا اسے اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسول کی سنت کی پاسداری یہ دو چیزیں ہیں میرے بھائیوں جس میں ہمارے لیے نجات ہے اور یہی کلمیں جو ہم پڑھتے ہیں جس کے ذریعے سے مسلمان ہوتے ہیں اس کا تقاضہ یہی ہے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ یہ بات صرف اللہ کی ہوگی اور یہ بات نبی کے طریقے پر کی جائے گی اگر نبی کے طریقے اور سنت کو چھوڑ کر کے ہم نے کوئی اور طریقہ بنا لیا اس عباد کو اللہ ہمارے لیے قبول نہیں کرے گا اس لیے رمضان کا مہینہ ہمیں سنتوں کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ ہم سنتوں کے حفاظت کریں बहुत सारी सुन्नतें हैं मेरे भाइयों उन सुन्नतों की हमें पाबंदी करनी चाहिए ان سنتوں کی ہمیں کرنی چاہیے رمضان کے بعد یہ شمال کے روزے ہیں یہ بھی ربیع کی سنت ہے اور یہ سنت کی حفاظت ہمیں بداحت سے دوری کی تعلیم دیتی ہے کہ انسان بداحت سے دوری اختیار کرے اور سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے کیونکہ سنتوں کے تھامنے میں انسان کے لیے نجات ہے ہمارے بین فرما تعلیم میں سنتی و سنتِ خلفائے الاظدین میری سنتوں کو لازم پکڑو اور خلفائے الاظین کی سنتوں کو لازم پکڑو میرے بھائی رمضان ایک یونیورسٹی ہے ایک درسگاہ ہے بہت بڑی جس میں ہمارے لیے بہت سارے دروس ہیں بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی ہیں ان ساری چیزوں کو بیان کرنا ہمارا مقصد بھی نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے پاس وقت ہے جو چیزیں ہم نے بیان کی میرے بھائی اگر ان چیزوں کے اپنے نے حفاظت کر لی ان دروس کو مضبوطی کے ساتھ ہم نے تھام لیا مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری نجات ہوگی اور اس طریقے سے اللہ ہر غلامین ہمیں جہنم کے سے بچائے گا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین پر قائم رکھے اپ نبی کی سنت پر قائم رکھے اللہ اقبام بداع سے محفوظ رکھے شرک سے محفوظ رکھے اللہ ابراہین ہمیں اطاعت اور بندگی کرنے کی توفیق دیتا رہے اور اللہ ابراہین ہمیں ہر گناہ سے ہر شر سے محفوظ رکھے امین رب العالمین بارک اللہ علیہ الرقان ادیم عنعفان ویاکم بالآیات الز الحکیم انََََََََََط جواب القیم ملکمبر برروف الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال إبراهيم. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على حميد مجيد عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذ وينهى عن الفعشاء والمنكر والبغل يعدكم لعلكم تذكرون واذكر الله يذكركم ودعوه يسجيب لكم ولا ذكر الله أكبر الله يعلم ما تسمعون